اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین وسلط والسلام على اشرف المبیا اب وعلى علی وصحب اجمائین محترم مجاہد بھائیو بہنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمہوریت کے حقوق اور آزادیوں کی تحقیق جمہوریت کی دوسری بنیاد جمہوری حقوق اور آزادیاں ہیں یہ حقوق اور آزادیاں اصل میں جمہوریت کے نظریے اور فلسفے کا حاصل اور سمرا ہے جس نظام میں بھی یہ حقوق اور آزادیاں لوگوں کے لیے نہ ہوں تو وہ نظام جمہوری نہیں کہلا سکتا چنانچہ ہم یہاں جمہوریت میں دیے گئے حقوق اور آزادیوں کی بترتیب تفصیلات اور ان پر رد بیان کرتے ہیں نمبر ایک دین اور عقیدے کی آزادی کی تحقیق جمہوری حقوق اور آزادی میں سب سے پہلے دین کے انتخاب اور عقیدے کی آزادی کا نمبر آتا ہے جمہوریت میں ہر انسان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہے نیا دین اپنا لے مثال کے طور پر ایک انسان یہ حق رکھتا ہے کہ آج یہودی ہو کل نصرانی ہو جائے اگلے روز ہندو بن جائے اور اس سے اگلے روز مسلمان ہو جائے پھر دوبارہ اسلام چھوڑ دے اور بدھ مت مذہب اختیار کر لے یا تمام آسمانی دینوں کا انکار کر کے ملحد اور کمیونسٹ بن جائے تو کوئی اس کا محاسبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس سے عقیدے کی آزادی کا حق چھین سکتا ہے جمہوریت میں دین اور عقیدہ ایک ایسا شخصی معاملہ ہے جس کے ساتھ ملکی قانون اور نظام کو کوئی سروکار نہیں دین اور عقیدہ جمہوریت میں کپڑوں کی حیثیت رکھتا ہے ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ جس رنگ اور انداز کے کپڑے چاہے پہن لے لیکن اسلام میں دین اور عقیدہ ایک شخصی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کا سوال ہر شخص سے ہوگا اور قرآن میں اسی کو انسانوں اور جنات کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ترجمہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اللہ جلشان جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر انہیں عبادت کی کیفیت اور طریقے بتانے کے لیے دین نازل کیا ہے اور نبی بھیجے ہیں جن میں سب سے آخر میں دین اسلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے پچھلے سارے دین منسوخ ہو گئے اور اللہ ج شانح کے ہاں اکیلا مقبول دین دین اسلام رہ گیا جو کوئی اللہ جلشانہ کی عبادت کے لیے دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین منتخب کرے گا تو اللہ تعالی بالکل اسے قبول نہیں فرمائیں گے صورت عالیہ عمران کی آیت 84 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہلامی دین من۔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 اسلام کی طرف نہ لوٹ آئے تو اس کی سزا قتل ہے کیونکہ ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونا پرانے دین کو باطل کہنے کے مترادف ہے یعنی جو کوئی اسلام سے کسی اور دین میں جاتا ہے تو وہ اپنے اس عمل سے اسلام کے باطل ہونے کا حکم لگاتا ہے اور نئے دین کی حقانیت کا اعتراف کرتا ہے لیکن جمہوریت میں دین کے بدلنے کی کوئی سزا نہیں کیونکہ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے افغانستان میں امریکیوں نے جو جمہوری نظام رائج کیا ہے اس میں بھی یہی ارتداد کا حق قانون کے لحاظ سے ہر فرد کے لیے ہے یعنی ہر فرد کو مرتد بننے کا حق حاصل ہے نعوذ باللہ کیونکہ آئین کی دفعہ چھ میں سراحت کے ساتھ جمہوریت اور انسانی حقوق کی مدد کو مملکت کی ذمہ داری بتلایا گیا ہے اسی طرح انسانی حقوق کے عالمی اعلان کی دفعہ 18 میں سراحت کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ ہر انسان کو نظریے کی آزادی اور دین کے انتخاب کا حق حاصل ہے اور یہ حق بھی حاصل ہے کہ اپنے دین و عقیدے کی تبلیغ کرے اجتماعی تعلیم اور میڈیا کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرے اور کھل کر اپنے دینی شاعر پر جس طرح چاہے عمل کرے اس کے دینی شاعر کو تحفظ بھی حاصل ہوگا اسی آئین کے دفعہ انیس میں ارتداد کے حق کو مزید صراحت سے اس انداز میں بیان کیا گیا ہے ہر انسان کو اپنی رائے اور اپنی راہ متعین کرنے میں انسانی حقوق آزادی کے تحت اپنا حق حاصل ہے یہ آزادی اس کو بھی شامل ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے افکار اور نظریات بغیر کسی مداخلت کے مانے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے افکار اور نظریات ہر ممکن ذریعے سے ہر جغرافیائی قید و بند کے بغیر اپنائے اور اس کا پرچار کرے چونکہ افغانستان کا موجودہ آئین جو جمہوریت کے استحکام اور انسانی حقوق کے فروغ کو مملکت کی ذمہ داری سمجھتا ہے اور ان دونوں میں دین اور عقیدے کا انتخاب ہر شخص کا ذاتی حق شمار کیا جاتا اور اس حق میں کسی دوسرے کی دخل اندازی کو ناجائز کام شمار کرتا ہے اس لیے اس آئین میں غیر اعلانیہ اور ضمنی طور پر ہر ایک کو مرتد ہونے کا حق حاصل ہے نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین. اب لوگوں اور ملک کے حالات پر موقف ہے کہ کون عبد الرحمان پنشیری کی طرح جمہوریت کے اس حق سے استفادہ کرتے ہوئے اعلان کرنے کی جرت کرتا ہے اور کون اس کو چھپائے رکھتا ہے پاکستان و سعودیہ جیسے نام نہاد اسلامی حکومتوں نے اپنے آئین میں یہ لکھ رکھا ہے کہ مملکت میں اسلام کے خلاف قوانین نہیں بنائے جائیں گے لیکن دوسری جانب یہ بھی صراحت سے لکھا ہے کہ ہم اقوام متحدہ عالمی معاہدوں اور انسانی حقوق کے قوانین کی پاسداری کرنے کا عہد کرتے ہیں جیسے کہ افغانستان کے موجودہ آئین کے دفع ساتھ میں لکھا گیا ہے افغانستان کے آئین کی ساتھ ملاحظہ ہو ملک اقوام متحدہ کے منشور عالمی معاہدوں وہ معاہدے جو افغانستان نے کسی ملک کے ساتھ کیے ہیں اور انسانی حقوق کے عالمی ضابطوں کی پاسداری کرے گا افغانستان کے آئین کے مطابق انسانی حقوق کے عالمی آئین کی پاسداری افغانستان پر لازم ہے چنانچہ افغانستان کے آئین کے دفعہ 29 میں لکھا ہے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں کہ انسانی حقوق کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جو اقوام متحدہ کے اصولوں اور اغراض و مقاصد کے خلاف ہو یعنی انسانی حقوق کا خیال اور اس کی سمجھ صرف اقوام متحدہ میں ہے اور جو ملک انسانی حقوق کی ادائیگی کرنا چاہے تو انہیں چاہیے کہ ان کے انسانی حقوق کے قوانین اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق ہوں نہ کہ اپنے دین اور مذہب کے مطابق اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ کسی اسلامی ملک میں جس میں جمہوریت رائج ہو اسلام بھی عمل نافذ ہو جائے اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کا آئین بھی عملی شکل میں موجود رہے تو یہ ایک خام خیالی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اسلام کا عملی نفاذ اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق وغیرہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہیں اور کیا کبھی آگ اور پانی تاریکی اور روشنی دھوپ اور سائے جمع ہو سکتے ہیں اسلام میں عقیدے اور دین پر زبردستی مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا صرف دعوت اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ اللہ جل شانہ نورت النحل کی ایک سو آیت میں فرماتے ہیں ادو الی سبیل ربک بالحکمت حکمتی الحسن وجا باللتی ہوتی احسن ترجمہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دیجیے اور اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بحث بھی ایسے طریقے سے کیجیے جو بہترین ہو اسلام میں زبردستی نہ کرنے کے بارے میں صورت البقرہ دو سو چھپن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لاقر حفدین خطبین رشد منل گئی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے ہدایت کا راستہ گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو چکا اسلام غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی حقانیت اور فضیلت بیان کرتا ہے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی وسیعت کرتا ہے لیکن زبردستی نہیں منواتا اگر پھر بھی وہ اسلام کو نہیں مانتے تو ان کو اپنے دین اور طریقے پر اس شرط پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کفر کی طرف دعوت نہیں دیں گے معاشرے اور اجتماعیت سے متعلق اسلامی نظام انتظامی اصولوں اور ضوابط میں دخل نہیں دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک پوری اسلامی دنیا میں عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام نے ان کو اپنے ساتھ رہنے کا حق دیا ہے لیکن اسلام میں کسی طرح بھی کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ مذہب سے پھر جائے کیونکہ مرتد ہونے کے عمل سے وہ میں خود اسلام پر باطل ہونے کا حکم لگاتا ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر وہ اسلام سے کیوں نکلتا چونکہ مرتد کے اس عمل سے معاشرے میں مذہب کے بارے میں بے چینی اور عدم اطمینان کسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس لیے مرتد ہونے کے بعد اگر وہ واپس اسلام میں نہ لوٹ آئے تو مار دیا جاتا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بدلادین روا البخاری جس نے اپنا دین یعنی اسلام بدل لیا اسے قتل کر ڈالو اسلام میں عقیدے کی آزادی اور جمہوریت میں عقیدے کی آزادی کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن وہ مغرب زدہ علماء جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام اور جمہوریت کے درمیان فرق ختم کر کے دونوں کو ایک ہی چیز بنا دیں وہ منافقانہ انداز میں دونوں آزادیوں کو ایک ہی طرح کا بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کے لبادے میں کفر کو خوبصورت شکل میں پیش کریں نمبر دو آزادی اظہار رائے کی تحقیق جمہوریت کی آزادیوں میں سے ایک آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے جمہوریت میں ہر کوئی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنا ہر قسم کا نظریہ آزادی کے ساتھ بیان کرے اگرچہ اس کا نظریہ وحی الہی اور دینی شاعر کے خلاف ہو اس آزادی کے حصول کا تصور مغرب میں اس لیے پیدا ہوا کہ مغرب انقلاب فرانس سے پہلے کلیسا کے دینی اور نظریاتی استبداد کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا چونکہ کلیسا ہٹ درمی اور نظریاتی انفرادیت میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا لہذا کسی کو دینی اخلاقی اجتماعی امور یہاں تک کہ سائنسی امور میں بھی اظہار رائے کا حق حاصل نہیں تھا اور اگر کوئی رائے کے اظہار کی جرت کرتا بھی تو اسے طرح طرح کی سزائے دی جاتی اس لیے یورپ والوں نے کلیسا کے خلاف آواز اٹھائی اور تحریف شدہ عیسائیت کے تسلط کو ختم کر دیا اور زندگی کے تمام امور میں اظہار رائے کی آزادی حاصل کر لی اہل یورپ نے اس وقت یہ اقدام ایک باطل اور تحریف شدہ دین کے خلاف اٹھایا تھا لیکن بعد میں یہ آزادی ایک مقدس حق کی حیثیت سے دین حق کے خلاف بھی استعمال ہونے لگی یہاں تک کہ اسلام کے مقدسات پر اس غیر محدود آزادی کی الغار کی گئی اور اسلام شریعت قرآن اور حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی رزیل حرکتوں کو آزادی اظہار رائے کے حق کے نام سے سند جواز فراہم کیا گیا اس سلسلے میں درج ذیل اقدامات کو ماضی قریب میں ساری دنیا نے دیکھا پہلا اقدام ہندوستان میں مرتد سلمان رشدی جو برطانوی شہریت رکھتا ہے نے مغرب کے برانگ اختہ کرنے پر اسلام کے خلاف اپنی مشہور کتاب شیطانی آیات لکھی جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچی لیکن جب مسلمانوں نے لیکن جب مسلمانوں نے مغرب سے سلمان رشدی ملعون کے محاسبے کا مطالبہ کیا تو پورے مغرب نے بیک آواز اس کے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے اس کے کام کو آزادی اظہار رائے کے ضمن میں داخل کر کے جائز قرار دیا چنانچہ اس کو پناہ بھی دی اور آج تک اس کو اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں مغرب نے نہ صرف یہ کہ اس کی حفاظت کی بلکہ اسے برطانیہ کے بڑے شاہی اعزاز سے بھی نوازا گیا اور مسلمانوں کے تحفظات کی کوئی پرواہ نہ کی گئی دوسرا اقدام سلمان رشدی کے بعد بنگلہ دیش کی مرتدہ مصنفہ تسلیمہ نسرین بھی رشدی کے نقش قدم پر چلی اس کو بھی مغرب نے اپنی گود میں پناہ دی اور اس کے اقدام کو رائے کی آزادی سے تعبیر کیا تیسرا اقدام ہالینڈ کے صحافی نے قرآن کی توہین پر مشتمل فلم بنائی جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ہالینڈ کے صدر نے مذکورہ صحافی کے اس کام کو اظہار رائے کی آزادی قرار دے کر اس کا دفاع کیا چوتھا اقدام قرآن کریم کی دوسری توہین وہ تھی جب مغرب سچے قرآن کے نام سے الحاد اور توہین سے بری ہوئی ایک کتاب جس میں قرآن کریم کی صورتوں کے مشابہ صورتیں درج تھی منظر عام پر لے کر آیا اور اسے انٹرنیٹ پر شائع کیا اس گھناؤنے۔ نے اور شرمناک فعل کو بھی اظہار رائے کی آزادی کا حق قرار دیا گیا پانچواں اقدام ڈنمارک کے ایک مصور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی و روحی کی طرف منسوب توہین امیز کارٹون بنا کر شائع کیے جس پر مسلمانوں نے ساری دنیا میں احتجاج کیا اور جب اس کے محاسبے کا مطالبہ کیا تو ڈنمارک کے صدر نے کارٹون بنانے والے کی طرف سے حکومتی سطح پر دفاع کیا اور اس کے کام کو رائے کی آزادی کا حق جانا جب مسلمانوں نے احتجاج میں شدت لا کر پہلے یورپی مصنوعات کے بائکاٹ کا اعلان کیا تو نیٹو کے اتحادی صدر نے ڈنمارک کے موقف کو پورے یورپ کا موقف ہونے کا اعلان کیا چنانچہ اس کے بعد وہ کارٹون یکے بعد دیگرے تمام یورپی ممالک نے بھی شائع کیے اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ و برباد فرمائے چھٹا اقدام افغانستان میں جب امریکہ کی کٹپتلی حکومت کی حمایت میں مرتد پرویز کامنجش نے اسلام کے خلاف مضامین شائع کئے تو مسلمانوں کے شدید دباؤ کے نتیجے میں عدالت نے اس پر مقدمہ چلا کر سزائے موت اور قید کا فیصلہ کیا تو پورا مغرب اور مغربی میڈیا اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا اور اس کے موقف کو رائے کے اظہار کی آزادی کے نام سے تعبیر کیا اور اسے آزاد کرانے کی کوششیں شروع کر دی جس کے نتیجے میں سزائے موت کا حکم قید میں تبدیل ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد وہ رہا ہو کر ایک ہیرو میں تبدیل ہو جائے چنانچہ کرزئی نے دوسری دفعہ صدر منتخب ہوتے ہی اسے ایک صدارتی فرمان کے تحت آزاد کر کے باعزت طریقے سے ناروے کے حوالے کر دیا وہ رائے جو حق کے بیان اور کفر سے آزادی کے لیے ہو اسلام نہ صرف اس کی حمایت کرتا ہے بلکہ اسے ایک عبادت سمجھتا ہے اور اس کے اظہار کے لیے لوگوں کو ابھارتا اور تیار کرتا ہے اگرچہ وہ ایک ظالم مسلمان حاکم کے سامنے ہی کیوں نہ ہو اس حدیث شریف میں جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إن من عدل عند سلطان جائر. یعنی بڑے جہاد میں سے ایک یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہی جائے اور اگر کوئی حق کہنے کی وجہ سے مار دیا جائے تو وہ اسلام میں شہید شمار کیا جاتا ہے بلکہ شہیدوں کا سردار کہلاتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الشہداء حمزت بن عبد المطلب ورجل قام الى رجل فأمره ونہاه فی ذات اللہ فقتله على ذلك رواہ الحاکم في المستدرک یعنی شہیدوں میں اعلیٰ شہید حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ آدمی ہے جو اللہ جلشان کے لیے کسی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اور اس کام پر اسے قتل کر دیا جائے معلوم ہوا کہ اسلام میں ہر کوئی دوسرے کو حق بول سکتا ہے اور نصیحت کر سکتا ہے کیونکہ دین نصیحت اور خیرخائی کا نام ہے لیکن جمہوریت میں انسان کو گالیاں دینے ہر چیز کے کہنے اور اظہار کی اجازت ہے چاہے وہ حق ہو یا باطل خلاصہ یہ کہ اسلام میں آزادی فکر کی تو اجازت ہے لیکن آزادی کفر کی اجازت نہیں ہے ان مسلمان مملکتوں میں جن میں مغربی جمہوریت حاکم ہے واضح نظر آتا ہے کہ وہاں لوگ صرف باطل کے اظہار کا حق رکھتے ہیں اور بس چنانچہ جو کوئی حق کا اظہار کرے اور جو کوئی حق رائے کا اظہار کرے اسے جان سے مارنے قید کرنے جلاوطن کرنے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کفر کے نظریات کی شاعت کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جاتے ہیں لیکن حق کے اظہار کے لیے کسی ریڈیو ٹیلی ویژن رسالے اخبار اور دیگر نشریات کی اجازت نہیں دی جاتی اور اگر کہیں ایک آدھ جگہ اجازت مل بھی جائے تو اس کی پالیسی اور حدود و ضوابط اور موضوعات حکومت کی طرف سے پہلے ہی متعین کر دیے جاتے ہیں جن کے علاوہ نشریات جرم شمار کی جاتی ہیں نمبر تین شخصی آزادی کی تحقیق وہ آزادی جو جمہوریت کی روح رواں شمار کی جاتی ہے شخصی آزادی ہے جسے اخلاقی آزادی بھی کہا جاتا ہے شخصی آزادی کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں مکمل آزادی رکھتا ہے اور وہ بغیر کسی قید کے سب کچھ کر سکتا ہے چنانچہ اس نظریے کی روح سے زندگی کے مزے لوٹنے میں اجماعی اور عرفی رسم و رواج آداب و اخلاق پر مشتمل قوانین رکاوٹ نہیں بن سکتے اور معاشرے کا کوئی فرد اس بارے میں کسی کے زیر تسلط نہیں ہو سکتا اس طرح کی آزادی کا مطالبہ بھی اہل مغرب کی طرف سے کلیسا کے پادریوں کی طرف سے اجتماعی اور اخلاقی زندگی پر شدید پابندیوں کا رد عمل تھا چنانچہ جس طرح لوگوں کے دین عقیدے اور عبادت میں کلیسا کا تسلط ختم کر دیا گیا اسی طرح کلیسا کی اخلاقی نگرانی کو بھی ختم کر دیا گیا فرانس کے انقلاب نے دین کو حکومت سے جدا کر دیا اور سیکولرزم نظریے کو ایجاد کیا اس کے بعد دین اور اخلاق کے درمیان بھی جدائی پیدا کر دی اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اخلاق پر اچھے اور برا ہونے کا حکم لگانا دین کا کام نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے ذوق اور سلیقے کا کام ہے یعنی ہر وہ چیز جو کسی شخص کو اچھی نظر آئے وہ اچھا اخلاق ہے اور اس پر لوگوں کو اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے اسی شخصی آزادی کے فلسفے کو ماننے کی وجہ سے زنا، ہم جنس پرستی مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے شادی کرنا اخلاق کے خلاف شمار نہیں کیا جاتا مغربی ممالک کے قوانین ان تمام کاموں کی اجازت دیتے ہیں تاہم یہ تمام کام جمہوریت میں اس وقت تک جرم شمار نہیں کیے جاتے جب تک کہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوں اور اگر زبردستی کی شکل میں کیے جائیں تو پھر بھی یہ کام اس وجہ سے جرم نہیں ہے کہ یہ کام حرام ہے بلکہ ان کاموں کو اس وجہ سے جرم شمار کیا جاتا ہے کہ یہ زبردستی اور بغیر رضامندی کے کیے جا رہے ہیں شخصی آزادی کے مغربی معیار کی بنیاد پر جمہوریت میں امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اسی وجہ سے جس ملک میں جمہوریت نافذ ہوتی ہے خود بخود امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کا اسلامی فریضہ وہاں سے نکل جاتا ہے یعنی کسی ملک میں یا تو جمہوریت ہوگی یا امر بالمعروف اور نہیں عن منکر دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کا فریضہ زیادہ تر اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے اور جمہوریت میں یہ دونوں شخصی امور ہیں جس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں جمہوریت میں شخصی آزادی اور اخلاق کا فلسفہ انگریز فلاسفر فلسفر جو چودہ سو انسی میں پیدا ہوا اور پندرہ سو اٹھاسی میں مرا کے نظریات پر قائم ہے جو کہتا ہے کہ خیر کے معنی شہوت ہے یعنی ہر وہ چیز جس میں شہوت موجود ہو وہ خیر کا کام ہے یعنی ہر وہ چیز جس میں مزہ موجود ہو وہ خیر کا کام ہے اور ہر وہ چیز جس میں نفرت موجود ہو وہ شر کا کام ہے اور خیر و شر کے معیار کا تعین دین کا نہیں بلکہ شخصی ذوق اور ضرورت کا کام ہے نمبر چار رہائش کے انتخاب میں آزادی کی تحقیق جمہوریت میں ہر انسان کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ جہاں جی چاہے وہاں رہے اسی بنیاد پر مغربی جمہوریت یہ نہیں چاہتی کہ کفار جزیرت العرب سے نکالے جائیں اور کفار کو حرم کے ساحل پر نہ چھوڑا جائے حالانکہ جزیرت العرب میں کفار کو نہ چھوڑنے کا صریح حکم حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخرج المشرقین من جزیرت العرب یعنی مشرکوں کو جزیرت العرب سے نکال دو اور دوسری روایت میں ہے اخرج من جزیرت العرب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرت العرب سے نکال دو اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں تمام یہودیوں اور نصرانیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہودی نصرانی یا کسی اور کافر کو جزیر عرب سے نکالنے کا مطالبہ کرے یا نکالنے کی کوشش کرے تو اس کا جمہوریت کی مخالفت کے جرم میں محاسبہ کیا جاتا ہے اور اس کے قتل کرنے کا جواز پیدا کیا جاتا ہے یہی مطالبہ حضرت شیخ اسامہ بن لادن شہید رحمہ اللہ تعالی کا جرم ہے نمبر پانچ ملکیت کے حق کی تحقیق چونکہ مغربی جمہوریت کیپیٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کے لیے میدان میں لائی گئی ہے اسی وجہ سے ہر شخص کو کسی بھی طریقے سے مال کمانے اور کسی بھی مد میں خرچ کرنے میں جمہوریت کسی قسم کی دینی یا اخلاقی پابندی لگانے کی اجازت نہیں دیتی یہی وجہ ہے کہ جمہوری ممالک میں سرمایہ دار ذخیرہ اندوزی مزدوروں کے استحصال اور یہاں تک کہ دیگر ممالک کو زیر تسلط لانے اور اس کی معدنی دولت چوری کرنے انہیں لوٹنے اور جنگوں کے اسباب پیدا کر کے اپنا اسلحہ فروخت کرنے اور جنگی ساز و سامان بنانے والے کارخانے چلانے کے ذریعے اپنا سرمایہ بڑھاتے ہیں اور پھر اسے عیش و عشرت جوئے۔ فحاشی اور فضول خرچیوں میں صرف کرتے ہیں لیکن اسلام میں جیسے مال کے کمانے کے لیے حلال راستوں اور وسائل کا انتخاب ضروری ہے اسی طرح مال خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ قیدے لگائی گئی ہیں اسلام ایک ایسا متوازن اور معتدل اقتصادی نظام رکھنے والا دین ہے کہ نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح سرمایہ چند خاص لوگوں کے ہاتھوں میں محدود رکھتا ہے اور نہ کمیونزم کی طرح افراد کو شخصی ملکیت سے محروم کرتا ہے بلکہ اسلام سرمایہ رکھنے کا حق بھی دیتا ہے لیکن سرمایہ دار کے سرمایہ میں غریبوں کا حق محفوظ رکھتا ہے چنانچہ لوگوں کے اموال سے اسلامی حکومت غریبوں کا حق وصول کر کے ان تک پہنچاتی ہے نمبر چھ پیشہ اختیار کرنے کی آزادی کی تحقیق جمہوریت میں انسان کو ہر قسم کا کام کرنے اور پیشہ اختیار کرنے کا مطلق حق حاصل ہے لیکن اسلام میں انسان صرف اور صرف حلال اور جائز کاموں کے کرنے کا حق رکھتا ہے اور اگر ایسا کوئی کام اختیار کر لے جو اسلام سے متصادم ہو جیسے شراب خانہ کھولنا زنا کا اڈا بنانا یا اس جیسے دوسرے ناجائز کام تو اس صورت میں اسلام اس فرد کو اس قسم کے کاموں کی اجازت نہیں دیتا لیکن جمہوریت میں وہ سب کچھ کر سکتا ہے نمبر سات کام سیکھنے اور علم حاصل کرنے کے حق کی تحقیق جمہوریت میں فرد کو ہر فن اور ہر علم حاصل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن اسلام میں انسان کو ایسے علوم اور فنون کے سیکھنے کا حق نہیں دیا جاتا جو اسلام کے ساتھ ٹکراتے ہوں جیسے جادو شعبد مداری گری اور اس طرح کے دیگر علوم چنانچہ اسلام جادو کے سیکھنے کو کفر کہتا ہے اور اس کا راستہ روکتا ہے یعنی جمہوریت انسان کو حیوان بنانے کی بھرپور کوششوں میں مصروف ہے اور اسلام انسان کو انسان رکھنے کی بھرپور کوششوں میں مصروف ہے